الحمد اللہ نبی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ و علی آлика و اصحابک یا نور اللہ و علی آлика یا نور اللہ نبی مکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا فرمان الی شان ہے اسمع الصلاۃ اس اهل محبتی واعرفهم کہ جو مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں میں ان کا درود سنتا بھی ہوں اور درود پڑھنے والے کو جانتا بھی ہوں ص حبیب صلی اللہ تعالی الا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلاۃم وسلمیاس گیریاس گیر یا, یا رسول اللہ ہم ایک نام سنتے ہیں فرعون اور جب فرعون نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک امیجنیشن آتی ہے مصر کا بادشاہ اور بڑے کروفر والا بڑے جاہو جلال والا اور ایک ملک پر حکومت کرنے والا ظالم و جابر یہ تھا کیا یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جس کو اس کے علاقے والوں نے مار کوٹ کے نکالا تھا یہ وہاں سے بھاگ گیا تھا اور پھر یہ چلتا چلتا چلتا چلتا مصر میں آن پہنچا مصر میں یہ آیا اس نے آ کے وہاں پر دیکھا کہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ایک لا کا کوئی قانون نہیں ہے کوئی عمل داری نہیں ہے قانون کی بالکل اندھیر نگری چوپٹ راج کا سب معاملہ ہے اور جس کا جو چاہ رہا ہے وہ اپنی مرضی چلا رہا ہے یہ بھی بےچارا بھوکا تھا اس کو بےچارا بولوں کیا بولوں تھا یہ بھوکھا اب اس نے بھی پیسے کمانے کا ایک انداز سوچا یہ کیا یہ جا کے قبرستان میں بیٹھ گیا اور قبرستان میں جا کر کے اس نے یہ کہا کہ مجھے بادشاہ نے یہاں پر بٹھایا ہے تو لہذا جو بھی یہاں پر اپنا مردہ دفن کرے گا وہ مجھے پانچ پانچ دنار دیا کرے گا لوگ آتے رہے مردے دفن کرتے رہے اور یہ فریب کاری کے ذریعے سے ان سے پانچ پانچ دینار بٹور تا رہا لکل بدایات نہیں ہایا ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے ہر عروج کو ایک دن زوال بھی آنا ہے میرے بدری سے لیکن ناظرین یو ہوا یوں کہ ایک دن بادشاہ کا کوئی خاندان کا فرد دنیا سے چلا گیا اور وہ اس کو دفنانے کے لیے قبرستان میں پہنچے تو یہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ بھئی پہلے میرا یہاں ٹیکس دو گے بادشاہ نے مجھے مقرر کیا ہے تو پھر میں تمہیں مردہ دفنانے دوں گا انہوں نے کہا کس کہ بادشاہ نے مقرر کیا بھائی اس نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے یہاں پر تو کا ہے جو ہوا ہے. ہوا کیا؟ کہ اس کی فریب کاری کا جو پول تھا وہ کھل گیا ہنگیا بیچ چوراہے میں فوٹ گئی اور اس کو یوں گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا آگے کیا ہوا یہ ایک پوری کہانی ہے اس کو پھر کبھی لیں گے آج کے ہمارے موضوع سے جو ریلیٹڈ تھا وہ یہی تھا ہم بھی دیکھتے ہیں لوگ معاشرے کے اندر پیسہ کمانے کے لیے دولت اکٹھی کرنے کے لیے بعض اوقات فریب کاری کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں پریشان کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے مختلف ذرائع اختیار کر رہے ہوتے ہیں فریب کاری جس معاشرے میں ہو وہ نہیں بن سکتا مثالی معاشرہ نگران مرکزی مجلس شدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان ان کے مدنی پھول بھی ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسجز کو بھی ہم سلسلے کے اندر شامل کریں گے اگر مدنی گلدستہ ریڈی ہے آج کے موضوع کے حوالے سے تو بھی بتائیے مدنی چلگ ناظرین کو دکھاتے ہیں دورے حاضر میں ایک انسان دوسرے انسان کو کسی نہ کسی جھانسے میں لا کر اپنا نصیب چمکانے کے چکر میں لگا ہوا ہے اگر کوئی آپ پر اعتبار کر رہا ہے رشتوں میں کاروبار میں سفر میں یا کسی اور سبب محبت جیسے پاکیزہ جذبے کو کسی نہ کسی بری سوچ کے سبب فریب کاری کا نشانہ بنایا جاتا ہے فریب کاری نے آج کثیر لوگوں کے دلوں میں ہر شے کو صحیح بنانے کا حوصلہ پیدا کر دیا ہے کہ کوئی بھی ہو جتنا ہی قریب ہو اپنا کام ہو جائے سامنے والا بھلے رل جائے اکیلا یا کہ خاندان سمیت اس کا کوئی احساس نہیں یہی سب شاخسانی ہیں فریب کاری کے جس معاشرے میں فریب کاری عام ہو وہ معاشرہ کیسے بن سکتا ہے مثالی معاشرہ جی اس پر بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے کہ کیسے بنے گا ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ اور کیسے ہوگا یہ فریب کاری سے پاک لیکن ابھی آپ کو بتاتے ہیں آج زکوات کا نصاب کیا ہے 6 جون 2017 ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,538 روپے 6 جون دو ہزار زکاة کا نصاب چاندی کے حساب سے سینتیس ہزار پانچ سو روپے. 6 جون 2017 ہزار زکاة کا نصاب چاندی کے حساب سے سینتیس ہزار پانچ سو اڑتیس روپئے اللہ, اللہ ہمیں انفاق فیس کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اپنے اموال کی جلد از جلد زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی حضور فریب کاری اور معاشرہ بنانا ہے مثالی معاشرہ الحمدللہ رب العالمین و والسلام علی سید المرسلین سلیم فراڈ اس کو کہیں گے دھوکہ چال بازیاں بھی اس کو لے لی جاتی ہیں جع سازی اب اس کو کس عنوان میں ہم لیں یہ ایک سوال ہے آیا اسے ہم کاروبار پر لیں تعلقات پر لیں یا چونکہ بچوں کے ساتھ جو ایک آج کل جو چلا تھا نا چائل ابیوزمنٹ اس میں بھی فراڈ اور دھوکہ اور فریبکاری داخل رہی ہے اچھا اسلامی بہنیں یعنی بچیاں لڑکیاں جو موبائل یوزر ہیں یا سوشل میڈیا یوزر ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے دھوکہ اور فریب کاری یعنی آپ نے ایک موضوع دے دیا فریب دھوکا فراڈ لیکن اب اس کو کس کس شعبے میں آپ نے امپلیمنٹ کر کے لوگوں تک بات پہنچانی ہے سمجھانا ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا نا کیونکہ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے جو سوشل میڈیا یوزر ہیں وہ یہ ہو گیا کہ گروپ جیسے بن گئے اب گروپ کچھ اس طرح کے بن گئے کہ وہ لڑکی سے چونکہ وہ آواز سے وہ نوجوان ہمارا زیادہ پاگل واگل ہو جاتا ہے تو اس کو وہ لڑکی کی صورت میں وہ ایک لڑکی صورت لڑ... کیا لڑکی ہوتی ہے وہ آگے آتی ہے باقاعدہ اس لڑکے کا کوئی بیک گراؤنڈ معلوم کیا جاتا ہے پھر اس سے چیٹنگ کے ذریعے اور وائس چیٹنگ کے ذریعے اور رائٹنگ کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے اس سے وہ مراسم پیدا کیے جاتے ہیں تعلقات پیدا کیے جاتے ہیں لڑکا ویسے لٹو ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا بس اب تھوڑی دن رہ گئے تھوڑے دن رہ گئے وہ جب تھوڑے دن پورے ہوتے تو ملاقات کا ٹائم سیٹ ہوتا ہے تو پھر وہ لڑکی اس کو اپنی پوری تیاری کے ساتھ کسی جگہ بلاتی ہے جو وہ لڑکی بلاتی ہے وہاں وہ تو اس کے جو دوسرے جو ہے اس کی پورا گروپ ہوتا ہے اس وہ لڑکی اکیلے نہیں ہوتی ہے وہ گروپ ہوتا ہے اور وہ گروپ اس کو پھنسنے کے لیے بنا ہوا ہوتا ہے اور پھر اس کو پھنسایا جاتا ہے اور پھر یا تو وہ کڈنیپ ہو جاتا ہے یا وہاں اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے پھر وہ بلیک میل بھی ہوتے ہیں कس... قتل بھی ہو جاتے ہیں اسی طرح پہلے کا واقعہ ہے کہ کسی کو یوں ہی کسی نے سوشل میڈیا پیج کے ذریعے سے کسی کو جو ہے وہ بلیک میل کرنا شروع کیا مراسم بنے پھر کیا ہوا اس کو قتل کر کے اس کی لاش بکسی کے اندر بند کر کے پھینک دی یہ حال بنا اسی طرح لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ایک لڑکا اس سے دوستی کرتا ہے دوستی کر کے اس کو اعتماد یقین دلاتا ہے اور اعتماد و یقین دلانے کے بعد پھر اس سے کسی جگہ بلایا جاتا ہے اور وہ اس پر اعتماد و بھروسہ کر کے جاتی ہے پھر وہاں اس کے دوست ہوتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ بیان سے باہر ہے پھر وہ زندگی بھر یا تو پھر ماض اللہ سما ما اللہ وہ خودکشی کر کے حرام موت کی طرح جاتی ہے یا زندگی بھر وہ بلیک میل ہو رہی ہوتی ہے اس کی زندگی اجڑ جاتی ہے تو یہ بھی دھوکہ فراڈ اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں کسے بھی پیسے بٹورے جاتے ہیں اس سے بھی پیسے بٹورے جاتے ہیں ایک اور پہلو کی طرف بھی دور جو دلانا چاہوں گا آپ کی کہ اسی میں جس طرح آپ سوشل میڈیا کے تحت فرما رہے ہیں کہ عمومی طور پر اسلامی بہنوں میں یعنی خواتین میں ہماری بھولی بیٹیاں ہیں ہماری ان کو چونکہ ماشاء اللہ اج بجل آپ سمجھاتے ہیں تو ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والی ایک اجنبی لڑکی بن کر آپ سے دوستی گاٹھنے کی ترکیب بناتی ہے مگر وہ سامنے لڑکی نہیں ہوتی ایکچولی ہاں है. یا تو آواز لڑکیوں کی آواز ہوگی یا پھر جو اس کے ٹیکسٹ میسج ہوں گے وہ کر رہی ہوں آ رہی ہوں کرتی ہوں اس کیفیت کے کی حامل اور پھر یہ بھانڈا بھی اسی طرح پھوٹتا ہے جس طرح آپ کے فرمایا سب ان سب کے پیچھے عموماً ہوتا یہ ہے کہ پیسہ کمانے کی ایک حوث ہوتی ہے بعض اوقات بڑی نفسانی اور گندی خواہشات کی تکمیل شاید. کا جی جی. اس میں ایک صورت ہوتی ہے تو میں تو یہاں یہ کہوں گا کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اور یہ سلسلہ اگر روکنا چاہتے ہیں آپ تو اپنے آپ کو ان صحبتوں سے ان عزائم سے ان چیزوں سے بچا کر رکھیں جہاں پر آپ تک کوئی چیز پہنچ سکتی ہے جس طرح چوروں کا دور ہو تو لوگ دروازے مضبوط بنا لیتے ہیں اور لوہے کے دروازے لگا لیتے ہیں اس طرح جب فریب کاری اور دھوکے بازی اور اس طرح کا فروڈ عام ہو جائے تو کچھ اپنی عقلوں اور اپنی سوچ اور اپنی خواہشات کے آگے بھی کوئی ایسا دروازہ بنائیں کہ وہ دروازہ شریعت کے نام پر کھلتا ہو اسلام اور دین اور شریعت کے نام پر وہ دروازہ جب کھلے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کے واقعات آپ کے ساتھ کم سے کم ہوں گے کیا بات کہی ہے سب آپ نے مدینہ مدینہ یہ جو ایک جملہ آپ نے بول دیا نا میں سمجھتا ہوں یہ جملہ ہی بہت سے معاملات کا بہت سی خرابیوں کا بہت سے گناہوں کا بچنے کا ایک ایک علاج ہے دروازہ ہو وہ شریعت کے مطابق کھلتا ہو مجھے شریعت نے اس سے رابطہ کرنے کی اجازت دی نہیں دی اس سے بات کرنے کی اجازت دی نہیں دی تعلقات کے ساتھ ساتھ اگر کاروبار کی طرف آپ بڑھتے ہیں تو کاروبار میں بھی پچھلے دنوں ہی مجھے جو یہاں موقع ملا تھا کوئی بیان کرنے کا تو قرآن کریم کی وہ میرے رب کے کلام میرے رب کا کلام ہے کہ لکھ, لکھ لینا چاہیے دین کے معاملے میں لین, لین, لین تم دین تو لکھ لیا کرو تو لکھنے اور یہ اس طرح کی رائٹنگ میں لینے سے بھی بندہ دھوکے سے فریب سے فراڈ سے بچ جاتا ہے پھر اس کی قانونی حیثیت بنا لینی چاہیے اس ڈاکیومنٹ کی تو یہ بہت ساری چیزیں گفا کر لینے چاہیے تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اگر آپ یوٹیلائز کریں گے قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ کو پڑھیں گے تو ان شاء اللہ تعالی امید ہے کہ آپ بہت سارے دھوکوں سے بچ جائیں گے مدینہ مدینہ یہاں یہ بتائیے کہ ایک چیز جیسے جس چیز کو آپ نے ابتدا میں لیا کہ ہم سنتے بھی ہیں ہم پڑھتے بھی ہیں کہ اس طرح کے جو تعلقات اور ریلیشن اور جو فرینڈشپس جو ہے وہ ہوتی ہیں ان کا انجام انتہائی بیانت نا گفتہ بے اور بڑا ڈرونا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ بندہ ان چیزوں کے اندر گرفتار ہو ہے اوور کنفرنس اوور کانفیڈینس اس کے ساتھ ہوا ہے میرے ساتھ تھوڑی ہوگا وہ بے وقف تھا میں تھوڑی ہوں وہ بچہ تھا میں بچہ تھوڑی ہوں اس کو آتا کیا تھا میں دنیا دیکھا ہوا آدمی ہوں اس کو چونا لگتا ہے نا تو پھر ٹھکانے پر آ جاتی ہے میرے ساتھ بھی یہی ہو گیا کیونکہ وہ جو کر رہا ہوتا ہے نا وہ اس سے زیادہ دو قدم آگے ہوتا ہے میں اوور چور کی چالیس سال سے چور کی چودہ نظریں چودہ نظریں ہاں یہ محاورہ ہے چور کی چودہ نظریں تو وہ مطلب کہ زیادہ سمجھدار بننے جاتے ہیں نا تو اس مور بھی بھی محاورے لیکن میں مدنی چینل پر لائف کہنا نہیں چاہتا تو اس طرح اپنے آپ کو زیادہ سیاح سمجھنا نہیں چاہیے لوگوں کو لوگوں کے ساتھ جو غلطیاں ہو چکی ہیں یعنی غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ حفیظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شاید یہ قول ہے کہ اپنے تجربات کر کے وقت ضائع مت کرو لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھا کے اپنا وقت بچاؤ اولین کہ پہلوں کے کسے بعد والوں کے لیے نصیحت تو یہ نصیحت اگر کوئی حاصل ہی نہیں کرتا تو اب اس کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہے گا کہ نہیں اب مارکیٹوں میں اتنے دھوکے کے ذرائع موجود ہیں اتنے دھوکے کے ذرائع موجود ہیں ایک دھوکے بعد آج کل مار... آپ کے مساجد میں گھوم رہا ہوگا وہ اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ایکس رے ہوگا اور ایک ہاتھ میں ڈاکٹر کا پرچہ ہوگا اس میں تقریباً یہ دھوکے باز ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں فری بھی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اور ایک سے ایک قسم کا مطلب وہ ڈراماباز ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی مسجد میں اگر کوئی ذاتی سوال کرتا ہے تو اس کو دینا جائز نہیں ہے مگر یہ بھائی مطلب کہ سو سو دو دو سو تین, تین نمازوں کے بیچ میں کڑا ہو ایکس رے نکالے گا ایکس رے نکال کر پھر وہ اپنا ڈاکٹر کا پرسکرپشن نکالے گا وہ بھی سب تازے تازے ہوں گے کیوں ایسا روئے گا ایسا روئے گا پھر روتے روتے نکل جائے گا یہ اور بھی دروازے کے باہر کھڑا ہو یہ کھڑا ہو جائے گا اور لوگ اس کو دیتے ہوئے جائیں گے آپ خود بتائیے مدنی چند کے نازی کیا کوئی سفید پوش عزت آدمی اس طرح کڑے ہو کر ایکس رے دکھا کر اور ڈاکٹر کا پرسکرپشن دکھا کر کیا کوئی پیسے مانگ سکتا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا وہی گڑ جائے گا زمین کے اندر اسے اس تو بولا ہی نہیں جائے گا یہ بولتے ہیں اتنا ایکسپرٹ ہوتے ہیں بولنے میں ابھی کسی کو کھڑا کر دیا جائے چلے دو آدمی میں بیان کرو اس سے آواز نہیں نکلتی بڑے بڑے ماہر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بیان کے لیے کڑا کرو تو پسینا چھوٹ جاتا ہے پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں ان کے مطلب اہ, میں کیسے بولوں عبدالحبیب بھائی کہہ رہے تھے کل کہ وہ مجھے کیمرے کے سامنے کھڑا کر کے دو آدمی بولا کہ ٹھیک ہے آپ کنڈیشن دو تو میں نے تو نہیں دیا میں سب کو باہر نکال دیا اب ابد الحبیب کے ساتھ کام سال مجھے بھی بیان کرنے کا ایک موقع ملا تھا آپ نے ذمہ داری دی تھی تو کھل گیا تھا میں بھی ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے آدمی نہیں کر سکتا یہ اتنے پروفیشنل اور ماہر ہوتے ہیں اور پھر ان کا ایک جملہ بڑا مطلب ہوتا ہے وہ آپ کی نفسیات کے مطابق کرتے ہیں میرے ہاتھ میں نہ دیں میرے ہاتھ میں نہ دیں خود آ جائیں پتا ہے کہ ان میں سے کون ہوگا جو خود آئے گا اپنی ماں کو پوچھنے جاتا نہیں ہے باپ کو پوچھنے جاتا نہیں ہے میرا ایکس رے دے کر میرا علاج کرانے آئے گا ان سب کو پتا ہے وہ باہر ملکوں میں تو کتوں کے لیے ٹائم ہے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے اللہ، اللہ، اللہ، اللہ. میں یقین مان باہر, باہر, باہر یو کے میں جا میں ایک جگہ سے جا رہا تھا مجھے منظر بھولتا نہیں ہے اتنا چھوٹا سا وہ نہیں وہ ٹونی پونی لے کر گھومتے رہتے ہیں یہ اتنا سا تھا کتا ایسا تمیز کے ساتھ اس کو روڈ کے کونے پہ پیشاب کروا رہا تھا اور ایسا تمیز سے کھڑا ہوا تھا وہ آدمی میں نے کہا کیسا یہ عزت دار پڑھا لکھا معاشرہ کہلا تھا جس میں لوگوں کو کتا کا روڈ پیشاب کرے تو کوئی ممانعت نہیں ہے کوئی صفائی ستھرائے گا وہاں پر پرابلم ہے ہی نہیں اور بے, میں نکل گیا گاڑی میں تھا میں نکل گیا میں سوچتا رہا میں نے کہا رہا. اس کیسا زمانہ ہے کہ لوگوں کو کتے کو بسکٹ کھلانے کا پیشاب کرانے کا نہلانے دولا نے کا بلکہ ایک کتا بیمار ہوا تو آفس والے نے آٹھ دن کی چٹلی لی تھی کتے کا علاج کرانے کے لیے اور میں نے کہا ہاتھ پکڑ کر باپ کو روڈ پار کرانے کی فرصت نہیں ہے آئے آئے آئے ماں کو پوچھنے کی فرصت نہیں ہے مطلب اس طرح کے حقوق عبادت کا خیال نہیں ہے تو یہ میں ایک مثال دی ہے میں نے کہ یہ معاشرہ بڑا عجیب ہے اگر جینے کی خواہش ہے تو کوئی پہچان پیدا پہ کر تو اب جن کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے وہ کیا ایکس رے اور پرسکرپشن دیکھنے والے کا علاج کرانے کے لیے اسپتال اس جائے گا وہ دے دے لگا بولا یار دس روپئے دے دیا سو روپئے دے دیا پچاس روپئے دے دیا کل وہ دوسری مسجد کے اندر دوسرا ایکس رے لے کر کھڑا ہوا ہوگا Allah, تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر دو یہ بھی فریب و دھوکے کی ایک قسم ہے اندازہ بدل گیا حصہ بندہ طور آپ کو برقرار چلیے ایک تو آپ نے یہ انداز بتایا نا کہ ایک شپ کا ایک انداز یہ ہے. ایک فقیر ہے کہ جس نے جس کے ہاتھ کٹے ہوئے پیر کٹے ہوئے سگنل پہ کھڑا ہوا یہ ترکیب یہ تو چلیے یہ بھی ایک انداز ہے مانگنے کا جدت یہاں تک آ چکی ہے کیولا کہ سوٹیڈ بوٹڈ ہوں گے اپ ڈیٹ ہوں گے سب کچھ ہوگا اور صرف آ کے آپ کو یہ بولیں گے کہ میرا پرس کہیں نکل گیا اور انتہائی بہت اچھے یعنی بالکل یہ طریقے سے بولا یہ بول سکتا بول سکتا بول سکتا ای ای ای کسی جھوٹ بول سکتا ہوں اور منرل واٹر کی بوتل ہاتھ میں ہوگی یہ میرے ساتھ خود ہوا ہے نا اچھا مجھے اندازہ کب ہوا ایک دو مارکیٹ میں ہم بیٹھے ہیں. اندازہ ہوا نا؟ ایسی حالت منرل واٹر کی بوتل ہاتھ انتہائی طریقے سے اس نے جنابے والا ہی اچھا اللہ تعالیٰ رہا جانا کہا ہے آپ کو میں جانا کہا ہے میرا گھر وہاں پر میں نے کہا چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں آپ اعتبار کریں میرے ایک بس, بس, بس سائنس میں اور یہ نہیں واقعی دھوکے بازوں کا مجھے اس بات کا انداز نہیں میری خیر خی کے چلو, یا چلو یار چلو میں آپ کو لے چلتا ہوں نہیں نہیں نہیں نہیں بس آپ مجھے بس یہ آپ مجھے سو روپئے دے دیجئے بس میں ویسے چلاؤں گا میں نے کہا چلیے نا میں آپ کو چھوڑا دوں آپ اعتبار کریں وہیں اس کی جگہ پھیکا ہو گیا باقاعدہ اور آپ بھائی صاحب یقین مانیں ایسا نہیں کہ پھیکا ہوگا وہ گھر چلا گیا ہوگا یا شرمندگی محسوس ہوئی ہوگی تین دن بعد وہ شخص اسی مارکیٹ میں دوبارہ اسی انداز سے نظر آ رہا تھا وہی ترقی وہی صورت ہے ایون کہ ایک قدم اور کروں آپ کی خدمت ایک انتہائی مقدس مقام پر ہماری حاضری انتہائی مقدس مقام پر ان ایکسپیکٹڈ ہے وہاں پر شخص اپنی بچوں کی امی کو اور ایک چھوٹا سا بچہ گود میں اس کی اور وہی انتہائی موتبر انداز سے طریقے سے سلیقے سے یار میں اس فلاں ملک سے آیا ہوں اور اس طرح سے نا میرے پاس پیسے ختم ہو گئے اور پیسے ختم ہو گئے میں نے کہاں کھیرے ہوئے فلاں میں نے کہا چلیے انشاءاللہ میں ان کو پے کرتا ہوں کہ نہیں نہیں بس آپ یہ آپ یہ ترقی بنا لیجئے کہ مجھے وہ بالکل اب دو سوال کریں نا آئی صاحب تم سیدھا سیدھا ہو جائے گا حالات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ مانگنے کا انداز بھی یہ تبدیل ہو چکا ہے کہ پہلے تھا نا کہ غریبی فقیری یتیمی اسیری مسکینی غربت دکھا کر انسان مانگتا تھا اب تو جناب بالکل اس طرح سے میرا تو یہ جو بیگنگ ٹرینڈ تبدیل ہوا نا یہی بزنس ٹرینڈ تبدیل ہوا ہے پہلے لوگ اپنی قسمہ پرسی بتا کر بزنس لیتے تھے یار بہت برا حال ہے بہت برا حال ہے اور آج اگر بزنس لینا ہے نا ایک نمبر کا کنگلا قرضے میں ڈوبا ہوا بینک کا سودی قرضہ دبا کر بیٹھا ہوا سود نام کی چیز سے اس کو نفرت نہیں ہوتی اور سارا وہ بینک سود پر کار لیے سود پر گھری لیے سود پر پین لیے اور سارے وہ کپڑے پڑے پہن کر اور ایسا بیٹھا ہے مارکیٹ کے اندر چابیاں یوں رکھتا ہے موبائل یوں رکھت رکھتا, رکھتا ہے یہ رکھتا ہے اور لوگوں کو یہ شو کرتا ہے میرا ادھر کاروبار ہے میرا ادھر کاروبار ہے یعنی لوگوں لوگ مجبور ہو جاتے یار اس کو تو پیسے دینے چاہیے ہاں اب مدد نہیں لے رہا وہ انویسٹمنٹ لے رہا ہے اور انویسٹمنٹ لے رہا ہے اچھا اب ایسے آدمی کو اس نے بولا یار ٹھیک ہے یار دو کروڑ روپئے میرے لے لے وہ بولا دو کرو روپئے میرے لے چار کروڑ روپے لیے چار کروڑ روپئے لے کے بھاگے گا نہ نہ چار کروڑ اس کا چار کا ڈپ ہی نہیں اس کا ٹارگیٹ ہی نہیں ہے چار کروڑ اب وہ چار کروڑ روپئے سر وہ آپ کو دو دو لاکھ روپئے تین تین لاکھ روپئے مہینے کے دو دو تین تین لاکھ روپئے آپ کو سات آٹھ مہینے تک مل رہے ہیں اس کے بعد تو پھر بھی پیسہ پچا ہوا ہے خود بھی وہ موج کر رہا ہے <laughs> <حسن> آپ کو کیا پتا یہ کیا بزنس کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر مطلب کہ آپ, آپ چونکہ آپ کو دو دو چار چار لاکھ روپئے ہر مہینے اور ود آؤٹ کال پوسٹ ڈیٹ چیک کے ساتھ دھکا بینک پرائیویٹ لمیٹڈ ٹھیک ہے جب آپ کو چیک مل تو اس کو کیا ضرورت ہے آپ کو مطلب آپ نے تو اپنے چار دوستوں کو اور کہا یار کیا ستھرا آدمی ملا ہے بیتنس مین مجھے ملا زندگی میں میرا اپنا بس پیسہ تو یوں دے دیتا ہے کتنے دیے یار میں تو دو کروڑ دیے میرے لگا دینا میرے لگا دینا اب تو ہماری خوشامد کہہ دے گا نا میرے لگا دینا اچھا اس کے بعد اس کے چھ لاکھ کروڑ روپے لے کے جاؤ نا وہ منع کر دے گا بولا تو اچھے لوگ لگتے میں ہر ایک کے پیسے لیتا بیٹھا ایسا وہ نقرے کرے گا تو اپنے اس کے پاؤں پکڑ کے اس کے جوتے اٹا کے بولیں گے یار چھ کروڑ لے لے یہ ہوگا اس کا دس کروڑ ٹارگیٹ اس کا دس کروڑ بھی نہیں ہے ٹارگیٹ تو اس کا مطلب کہ ستر اسی کروڑ روپیہ ایک عرب روپیہ اس کا ٹارگیٹ ہے یوں بیٹھے گا اور پودی پوزیشن بنائے گا مارکیٹ میں اس کی آواز ہوگی جو اب جو سمیٹ کے یہ نکلے گا نا اللہ کی پناہ اچھا اب اتنوں اتنو. اتنو کے یہ میرا گھر کر چکا ہوتا ہے اس نے اس سے اس سے اس سے, اس سے, اس سے, اس سے لے کر دیے ہوئے ہوتے چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ اب مطلب آپ نے جس کے کروڑ روپے دیے نا اس کو ایک کروڑ آپ کے ہی نہیں ہے اس میں دس لاکھ روپے میرے جیسے کے بھی ہیں پانچ لاکھ روپے اس جیسے کے بھی ہیں اس کا وہ بولا یار میں تیس لاکھ کا گھر ہے وہ میں کرائے پر چلا جاتا ہوں کہ تیس لاکھ روپے لگا دے یار آ رہا ہوگا ہم دیں نہیں تو دیکھ لیں گے اس طرح کر کے کر دو ڈھائی کروڑ روپئے انویسٹمنٹ یعنی وہ جب ایک آدمی فراڈ کر کے بھاگتا ہے اپنے پیچھے سو گھروں کو ویران کر دیتا ہے وہ میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ لوگوں کے گھروں میں آگ لگا کر تم اپنے گھر میں روشنی کیسے کر سکتے ہو آپ کو گھر کی روشنی چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے گھر کے آگ لگاؤں گا تو ہی میرے گھر میں اجالا ہو ہوگا نہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ دھوکہ کرنے والے فریب کرنے والے یہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور جواب کیا دیں گے یہ ظلم کرنے والے جب ان سے قیامت کے روز حساب دیا جائے گا تو اللہ کے حضور حساب دیں گے کیسے اتنے مانگنے والے اللہ تعالی کے حضور کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ تو ہمیں انصاف دیلا تو ہمارے لیے عدل فرما اور جب اس ظالم کو اس دھوکے باز کو اس فریب کار کو جس نے کسی بچی کو فریب دیا کسی نے بچے کو فریب دیا کسی عورت کو فریب دیا کسی کو ایسا دھوکہ دیتے ہیں کہ اس کی شادی توڑوا کر اس کا نکاح توڑوا کر طلاق دلوا کر اسے شادیاں کر لیتے ہیں اور پھر اس کو روڈ کے اوپر چلتا چھوڑ دیتے ہیں کوئی بیوہ کو دھوکہ دے رہا ہے کوئی یتیم کو دھوکہ دے رہا ہے کوئی مفلیس و مسکین کو دھوکا دے رہا ہے کوئی غریب آدمی کو پیسہ پیسے, پیسے جڑوا جڑوا کے دھوکا دے رہا ہے کہ جڑوا گئے کوئی فلیٹ بیچنے کے نام پر دھوکا دے رہا ہے کوئی بلڈنگ بنانے کے نام پر دھوکا دے رہا ہے کوئی سریے کے نام پر دھوکا دے رہا ہے کوئی سیمنٹ کے نام پر دھوکا دے رہا ہے کوئی فٹنگ کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے کوئی پانی کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے کوئی دوائی کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے دوائی جیسی چیز کو دھوکے سے بیچتے ہو آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا شرم نہیں آتی کہ آپ دوائی کے نام پر دھوکہ دیتے ہو کہ لوگ جس کو شفا سمجھ کے کھائیں وہی سب سے بڑی بیماری پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے یعنی آپ جیسے آپ کو شرم نہیں آتی آپ دودھ کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں کہ بچے بچے دودھ پیتے ہیں کوئی بچہ آپ کا یہ نکلی اور مطلب کہ جالی دودھ کے نام پر یہ پی کر مفلود ہو جائے معذور ہو جائے بچیاں بیچاری مطلب کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے گندی اور نقلی قسم کی اور دوائی کھا کر وہ بیچاری مطلب کہ کسی کو ایسی تکلیف کی زندگیاں گزارتی ہیں آپ لوگ لوگوں کو تکلیفیں دے کر کماتے ہو آپ کو شرم نہیں آتی آپ کو حیا نہیں آتی آپ یوں کپڑا پھینکتے ہو اور اس کا ایک چھپا دیتے ہو اور لوگوں کو دھوکا دے کر کپڑا دے دیتے ہو اور واپسی کو لینے دینے کے لیے آئے تو منہ پھیر کر بیٹھ جاتے ہو کہ جیسے آپ نے اس کے ساتھ دھوکا کیا ہی نہیں ہے آپ ناپنے میں دھوکا دیتے ہو آپ تولنے میں دھوکا دیتے ہو آپ اناج میں ملاوٹ کر کے دھوکا دیتے ہو آپ مطلب کہ گرم مسالے کے اندر پپیتے کے وہ کیا کہتے اس کو بیج ملا کر آپ دھوکا دیتے ہو آپ مرچی کسی بھی مرچی میں دھوکہ دیتے ہو آپ آٹے میں دھوکہ دیتے ہو برادہ ملا ملا کر دھوکہ دیتے ہو آپ ملاوٹیں کرتے ہو جھوٹ بولتے ہو چائے کی پتی میں دھوکہ دیتے ہو آپ دھوکا گھی بنانے میں دھوکہ دو تیل بنانے میں دھوکہ دو لوگوں کی جو غذائیں کھانے کی اس میں دھوکا دو مہا زندہ آپ کی دھوکے کی چیزوں کو لے کر کی چیزوں کو لے کر کسی کو کینسر ہو جاتا ہے کسی کو شوگر ہو جاتا ہے کوئی بلڈ پرشر کا مریض ہو جاتا ہے کسی کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں ایسا کرتے پھر شراب ایسی چیزیں بھی دھوکا دیتے شراب ایسی گندی ناپاک گلی قسم کی چیز اس میں بھی فرے اس میں بھی دھوکہ اس میں بھی ایسی نکلی شرابیں پلاتے ہیں کہ لوگ پیتے ہی مر جاتے ہیں اندھے ہو جاتے ہیں معذور ہو جاتے ہیں ایسا کرتے ہو یار ایسا کرتے ہو دھوکا دے کر ایک اچھے خاصے شریف آدمی کو نشے کا عادی بنا دیتے ہو ارے پیلے پیلے پیلے اور کر کر کے نشے کا آدھی بنا لیتے ہو دھوکے کی اتنی صورتیں اتنی قسمیں ہمارے معاشرے موجود ہیں پھر مڑ کر نہیں دیکھتے یار اچھا یہ بے شرم بے حیا بے غیرت دھوکے باز ایک نمبر کا مطلب کہ مکار انسان جو دھوکا جی ہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ دھوکے باز ہو آپ نہیں کیا ایسا بالکل آپ مکار آدمی ہو آپ دھوکے باز آدمی ہو آپ معاشرے کو تباہ کرنے کی پر تلے ہوئے ہو آپ آپ بہت بڑے معاشرے کے ناسور ہو آپ کی اس عادت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں بن پا رہا آپ دھوکہ دیتے ہو کہ اتنا جھوٹ دھوکے بعد جھوٹا بھی ہوتا ہے نا اتنا ایسے دھوکہ اور ایسی بکاری اور ایسا جھوٹ عام ہو گیا ہے کہ بچی بیچاری مطلب کہ لیبر روم کے اندر ہے اور کوئی آ کر کہے گا کہ آپ آپریشن ہوگا تو بچہ پیدا ہوگا ورنہ نہیں ہوگا بچہ نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے پھر بھی آپریشن کر کے پیسے کماتے ہیں یہ صرف میں ان کو کہہ رہا ہوں جو دھوکا دے کر ایسا کرتے ہیں جو درست کرتے ہیں نارمل واقعی غلط نہیں ہے اور ہر ڈاکٹر نہیں ہے ہر ڈاکٹر غلط نہیں ہے وہ پیشنٹ کی جان بچاتا ہے بچے کی جان بچاتا ہے اگر آپریشن نہیں ہوگا تو بچہ اور ماں دونوں ضائع ہو سکتے ہیں میں ان کو نہیں کہہ رہا انہوں نے تو بھلا کا کام کیا اچھا کام کیا کہ انہوں نے مطلب بچے بچے کی جان ماں کی جان بچا لی لیکن میں کو کہہ نیک اچھا اور ستھرا آدمی میری تعریف کرے گا اور مجھے اپریشیٹ کرے گا کہ یار یہ, بول, یہ صحیح بول رہا ہے میں ان دھوکے بازوں کو بول رہا ہوں کہ جو صرف پیسہ کمانے کے لیے بچیوں کے پیٹ کاٹ دیتے ہیں اور صرف پیسہ کمانے کے لیے غیر غیر ضروری بچے کو پیدا ہونے کے بعد ایمرجنسی وارڈ میں اور کیبن کے اندر ڈال دیتے ہیں صرف اپنا وہ خرچہ نکالنے کے لیے میں ایک دفعہ ایک ایمرجنسی وارڈ میں ایک پیشنٹ گیا میں تو کا نام نہیں لیتا. پیشنٹ کو میں نے دکھایا تو اس, وہاں میرا ایک اپنا اسلامی بھائی تھے اسی ہاسپٹل کے تھے میں نے ان کو اپنے ساتھ دیا میں نے کہا تھوڑا برش بوت تھا نا ایمرجنسی وارڈ میں انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سب دیکھ لیا ہے آپ کے اندر فائل بن رہی ہے ابھی آپ کے پیشنٹ کو دو دن داخل کرائیں گے ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ لے کر نکل جاؤ تو میں نے کہا کہ یہ کیا یہ ایمرجنسی وارڈ ان کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے سیلس یہ سب سارے جی بولا <تصفح> بس آپ بات دے بات کریں گے اب آپ نکل جاؤ وہ میرے کو سے نکال دیا یعنی کہ آپ ایمرجنسی میں جائیں تو آپ کی جھوٹی غلط فائل بنے گی آپ کے نہیں ایسی چیز اور آپ کو بولیں یعنی مثال کے طور پر آپ کے مسلز پین ہو رہا ہے ٹھیک ہے مسلس پین ہو رہا ہے مسلز پین ہو رہا ہے تو آپ ایمرجنسی وارڈ میں جائیں گے تو جناب دس قسم کی آپ کو وہ لگا دی مشین لگا دی یہ لگا دی پرچہ نکالا ہے، سب نکالا ہارٹ پرابلم رکھتا ہے ہارٹ پرابلم رکھتا ہے چیک کر لوں کس کو بولو تیرے دل میں مسئلہ ہے وہ تو ویسے ہی لے جائے گا تو اس کو یہ کہ دو دن اپنے اسپتال کے کمرے میں رکھو گے دوائیاں دو گے تو نرسنگ ایکسپنسز، تو میڈیکل ایکسپنسز، تو وارڈ ایکسپنسز، تو روم ایکسپینسیز ایوری ایکسپینسیز آپ ایک پیشنٹ کے ذریعے کور کریں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کو مسل یہ ہوا ہے ایک پیشنٹ کے ساتھ اس کو ایڈمٹ کا کہا گیا پھر ہم اسے دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہارڈ اسپیشلسٹ کے پاس اور اس سے کہا مسل پرابلم ہے ہم نے کہا بھائی دیکھو ویسا نہیں بولے میں گارنٹی دے رہا ہوں نا مسل پرابلم ہے یہ لے دوائی کھائیں آپ کا پرابلم حل ہو جائے گا ہل ہو گیا پھر بھی آپ کی تسلی ہے کہ دو دن کے بعد آ جانا میرے پاس میں ای ٹی کروا دوں گا آپ کا تو یوں مطلب کر کے اس وہ بہت اچھا ڈاکٹر تھا تو ایسے ڈاکٹر یاد آتے نا اور ایسے ہاتھ باندھ کے بیٹھانے یعنی میڈیکل جیسا عظیم شعبہ میڈیکل بہت عظیم شعبہ ہے لوگ عزت کرتے ہیں ڈاکٹر کی ڈاکٹر کسی طرح کا بھی ہو ڈاکٹر کی لوگ عزت کرتے ہیں ڈاکٹر کو لوگ بہت مان دیتے ہیں میں تمام میڈیکل شعبے سے تعارف رکھنے والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے اندر جو دھوکے کا فیکٹر جو لوگ لے کر آ رہے ہیں ان کا تعکب کریں وہ آپ کے پیشے کو بدنام کر رہے ہیں آپ کے پیشے کو بدنام کر رہے ہیں وکیل وکیل کو دیکھو تو وہ بھی دھوکہ دے کر اپنا یار وکیلوں سے تو کیسا واسطہ جس کا پڑھتا اس کو پڑتا ہے نیک اور اچھے اور ستھرے وکیل کتنے میں اس کا کہتا ہی نہیں ہوں کہ کسی شعبے میں اچھے اور نیک لوگ نہیں ہیں لیکن جس جس شعبے میں دھوکہ ہے بالکل مذہبی مذہب کے نام پر بھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں داڑھی بڑھا لیتے ہیں ہمارے فیدانے مدینہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں داڑھی رکھ کر امامہ باندھ کر اور وہ پیسے لوٹنے کے لیے آ جاتے ہیں موبائل لوٹنے کے لیے اسی طرح کے کیس ہم تو برملا کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے میں اگر مذہبی آدمی ہوں مولانا ہوں داڑھی والا ہوں امام والا ہوں تو میں مطلب میں ان شاء آپ کو عدل اور انصاف کی اور معتدل بات کروں گا hey, یہ دھوکہ دیتے ہیں یہ کالے بابے بنے ہوئے ہیں جھوٹے عامل بنے ہوئے ہوتے ہیں خالی ان کے پاس جاؤ اپنا مسئلہ لے کر تو ایک کا دس مسئلہ بنا دیتے ہیں جادو ہوتا نہیں ہے جادو کر دیتے ہیں اثر ہوتا نہیں اثر کر دیتے ہیں پریشانی ہوتی نہیں ہے پریشانی تھوپ دیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ بولیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کے گھر کے اندر اثرات ہوں گے وہ گھر میں داخل ہوں گے پھر گھر میں قبضہ کریں گے گھر میں بیٹھ جائیں گے پسپ ناجائز پیسے بٹورتے رہیں گے بچیوں کے ساتھ خدا نہ کہ غلط کام کر جاتے ہیں کہتے ٹھیک ہے بیٹی دے جاؤ اور ایک بے وقوف قسم کا آدمی غلط اور مطلب جھوٹے اور جالی عامیلوں کے ہاتھوں میں اپنی بیٹیاں سپوٹ کر دیتے ہیں اور ان کو دے کر چلے جاتے ہیں اللہ کی پناہ اتنی بھی اتنی بھی سمجھ نہیں آتی کو کہ کیا ہو گیا ہے جس کو دیکھو جادو جس کو دیکھو جادو چلیں میں مدنی چینل پر اس وقت آپ پتہ نہیں کتنے دیکھنے سننے والے ہوں گے آپ نے کبھی زندگی میں کسی پر جادو کروایا ہے میں بیٹھے بیٹھے کہتا ہوں کہ شاید 99.99% .99 کہیں گے کہ ہم کو جادو کرانا آتا ہی نہیں ہے شاید یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ جادو ہوتا کیسے اچھا آپ ایسے کوئی کو جانتے جو جادو کرتا ہو میرا گمان ہے نائنٹی نائن نائن نائن کہیں گے نہیں تو کو جانتے بھی نہیں جو جادو کرتا ہوں میں بھی نہیں جانتا نہ جادو میں آتا ہے نہ جادو کو میں جانتا ہوں نہ جادوگر پتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا نہ کسی کو جادو, جادو ہو جاتا اتارنا آتا ہے جادو ہے جادو ہوتا ہے جادو ہو جانا یہ حق ہے لیکن کیا ہر ایک کے پیچھے کوئی جادوگر لگا ہوا ہے ہر ایک کو جادو ہو رہا ہے تو یہ بات ایسے جھوٹے قسم کے آملین ہوتے ہیں ایسے جھوٹے قسم کے بابے ہوتے ہیں جو وہیں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ناجائز پیسے بٹورتے ہیں دیکھئے تاویزات پر پیسے لینا جائز ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن جو ناجائز قسم کے پیسے بٹورتے ہیں ایک بے پردہ عورتوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور معذ اللہ میں کیا بولوں دیتے ہیں میٹر جو ہے میٹر پہ لگا دو میٹر بھی سلو ہو جائے گا بجلی, بجلی, میٹر بچاؤ بجلی بچاؤ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا पो کر اور ان لوگوں سے بچی اس لیے میں نے کہا کہ دھوکہ آپ نے ایک لفظ لیا آپ نے فریب دھوکہ فروٹ اگر ہم دیکھیں تو اس کا ڈائرہ بہت, بہت, بہت وسیع ہے کتنی فیلڈیں ہیں جن کا ابھی تک میں تذکرہ نہیں کر سکا ہوں جن میں دھوکا فریب اور جھوٹ بالکل شامل ہے بڑی اہم ایک چیز ہے اس کی طرف یہ آنا ہے جو کاروبار کے نام پر نوکری کے نام پر جھانسار دھوکہ دیا جاتا ہے اس پر بھی آپ نے سلسلہ بالکل بالکل دھوکا ہے جی دھوکہ دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ان کی جانیں چلی جاتی ہیں جی تو یہ سب مطلب عجیب قسم کے وطن کے ایک صوبے کی نوے آئل میلز کی جب انویسٹیگیشن کی گئی آہسا تو اس میں سے مور دین فورٹی فائیو یعنی ففٹی پرسینٹ زیادہ میلوں کی صورتحال ایسی ہے جن کا آئل کھانے جیسا ہے ہی نہیں چلو آپ اندازہ فرمایا اور بڑے بڑے نام یعنی برانڈیڈ نام ہو نا جس کی جس کی مارکیٹنگ آپ دیکھیں پروموشن آپ دیکھیں ہوڈنگ آپ دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ آپ دیکھیں تو آپ ہے کہ اچھا یہ والا برانڈ بھی اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی مطلب ایسا آ جاتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ کسی نے دینا ہی بند کر دیا ہو اور پھر چھپے پڑ گئے کہ دیتا ہے کہ نہیں مطلب مہینہ موسم بھی ہوتا ہے بعد اوقات مہینہ آنا بند ہو جائے تو بھی چھاپے پڑتے ہیں بعد وقت ایماندار آدمی آ جائے تب چھاپے پڑتے ہیں لیکن یہ سب چیزیں مطلب کے جو بھی ایک فوڈ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا امیر سنت کی زیارت بھی کریں ماشاء اللہ ایک فوڈ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا اس فوڈ ڈپارٹمنٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جالی چیزوں کو قابو کیا جائے اور ان چیزوں کا لائسنس ہی نہ دیا جائے ان چیزوں پر کا پرمیشن ہی نہ دی جائے اور میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ایسے معاشرے کے افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اختیار دیا ہے ان کو کوئی صرف ذمہ داری ملی ہے اور وہ اگر رشوت ہمیں دیکھ کے سن رہے ہیں تو آپ کو بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ جن کو یہ ذمہ داری دی ہے اگر وہ ذمہ داری نہیں نبھاتا ہے وہ رشوت کھاتا ہے وہ مطلب کہ وہ بدیانتی کرتا ہے تو اس کو اس کی سیٹ سے معذور کر دیں آپ یہ آپ کی ذمہ داری اگر آپ اس کی سیٹ اس کو معذور نہیں آپ بولے میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں تو پھر اسے اختیارات دینے کا فائدہ کیا سیٹ کا فائدہ کیا جو بندہ کچھ کر ہی نہ سکے اور آپ کی ناک کے نیچے اتنا بڑا جرم ہو رہا ہو اتنے سارے ظلم ہو رہے ہوں اور آپ کرنے کے باوجود نہ کریں اس لیے ایماندار لوگوں کو ذمہ دار بنائیں ایماندار لوگوں کو خوف خدا والے لوگوں سید عمر بن عبدالعزیز رودی اللہ تعالیٰ نے یہی کام کیا تھا سید عمر بن عبدالعزیز سعودی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کامیاب ترین ریاست تھی کامیاب ترین ریاست اس ریاست کے چند اصولوں میں یہ اصول تھا کہ آپ کے گد علماء تھے آپ کے گرد فقہات جو اسلام اور دین و شریعت کو جانتے تھے حرام اور حلال کو جانتے تھے اور جن کے اپنے مفادات نہیں تھے اور وہ اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیتے تھے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اور یہ سارا ماحول عمر بن عبد العزیز ربی اللہ تعالیٰ نے خود کریٹ کیا تھا کہ آپ مجھے کہنا کہ اگر میں ہو اگر میرا عامل کہیں آپ کو لگے یعنی جو میرا کارندہ ہے جو میرے حکومت کا نمائندہ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے یا وہ ظالم ہے اور لوگ کچلے جا رہے تو مجھے بتانا تو آپ ان کے خلاف ایکشن لیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو ہٹا دیتے تھے ایسے دھوکے باز بد دیانت فریب کار لوگ اگر اپنی سیٹوں سے ہٹا دیے جائیں اور خوف خدا والے ایماندار اور دیانتدار لوگوں کو لایا جائے اور ان کو اپوائنٹ کیا جائے میرٹ پر کام کیے جائیں اور باقاعدہ من کی پھر پیچھے سے پولیس کی لک آفٹر ہونی چاہیے ان کو چیک کرنے والے بھی ایماندار ہوں ان کو چیک کرنے والے بھی ایماندار ہوں اگر ایمانداروں کا اس طرح ایک مدنی جال بچھا دیا جائے فریب کو آنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی دھوکے کو آنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی دھوکے باز تو اس کو بھاگتے بنے گی ہمارے چونکہ رشوت رشوت رشوت رشوت دو نکل جاؤ رشوت دو نکل جاؤ رشوت دو فیکٹری بنا لو رشوت دو تو جھوٹے چیز بیچ دو رشوت دو تو مال نکل جائے گا رشوت دو تو یہ نکل جائے گا اگر آپ فریب کو دھوکے کو اس سارا چیزوں کو روکنا چاہتے ہیں رشوت کا راستہ بند کر دیں ایماندار لوگوں کو اپوائنٹ کریں اور ایماندار لوگوں کو ذمہ داریاں دیں دھوکا کیسے آئے گا صرف باتوں سے تھوڑی ہوگا اچھا میں بھی باتیں کر رہا ہوں میں بھی جانتا ہوں میں بھی باتیں کر رہا ہوں لیکن اب میرے جیسا آدمی بات کرنے کی سیوا کر کیا سکتا ہے ہم بہت زیادہ اپنی تنظیم آرگنائزیشن کے اندر ان چیزوں پر غور کر سکتے ہیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں بھائی اس کو رکھیں گے اس کو نہیں رکھیں گے ہمارے ہاں تو اس کا نظام بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی اس میں ہو بھی جائے تو اس کو فوراً جو ہے وہ تفہیم بھی ہوتی ہے اور بصورت دیگر اس کی جو ہے وہ معذولی بھی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے ناظرین کے کالز بھی ہیں حضور جی میسجز بھی ہیں پہلے کالز پھر میسجز انشاءاللہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ آپ کے پروگرام میں دیکھ رہا ہوں مثالی معاشرہ مدنی چینل پر اور گفتگو کر رہے ہیں آپ کا موضوع جو ہے ٹاپک وہ فریب کاری ہے اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے اور جیسا کہ آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ رمضان المبارک کے آتے ہی بعض جعلی ٹریول ایجنسیاں غریب لوگوں سے حج کے نام پر پیسے ہینکتی ہے اور پھر جیسی حج کا موسم قریب آتا ہے اور وہ بھاگ جاتی ہے تو اس سے لوگ دین کی طرف کیسے راغب ہوں گے اس سے لوگ جو ہے کس پہ اعتماد کریں کہ وہ اتنے بڑے مقدس نام کو لیتے ہوئے لوگوں سے اتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو اتنی بڑی فریب کاری ہو رہی ہے اس کے بارے میں کوئی ارشاد فرمائیں ان لوگوں کو سمجھائیں جو اس طرح کے دھوکے دیتے ہیں اسلام اور دین کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں ارے ایک کتنا عجیب ہوتا ہے کہ ایک شخص دنیا کماتا ہے دنیا کے لیے اللہ اللہ اور ایک شخص دنیا کماتا ہے دین کو بیچ کر لوگوں کے حج اور عمرے کے نام پر آپ پیسے بٹور کے واقعی دھوکہ دیتے ہیں ایک تو ہوتا ہے پیچھے سے کوئی خدا نہ گاہتا ہے ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹریول بھی پھنس جاتا ہے اور یہ مطلب سفر کرانے والے پھنس جاتے ہیں کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن یہ تو باقاعدہ دھوکہ دیتے ہیں بیٹھے اس لیے کہ حج اور عمرے کے نام پر ویزے کے نام پر لوگوں سے اور ٹکٹوں کے نام پر پیسے لیتے ہیں اور پھر رف چکر ہو جاتے ہیں اب اس میں ان کو تو دیکھو اللہ ہدایت دے ان کو اللہ ہدایت دے اور ان کو تو جتنا مجھے بھی بولنا تھا اگر یہ سن رہے ہوں گے تو شاید کوئی خوف خدا والا ہو سکتا ہے کہ ہو جس کو خدا کا خوف ہو جائے کوئی تو ایسا ہو جس کو اللہ تعالیٰ کا خوف نصیب ہو جائے اور اپنی اس حرام کاری سے اور اپنے اس برے عمل سے باز آ جائے اور سمجھ جائے کہ یہ پیسہ مجھے دنیا اور آخرہ دونوں میں ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے تو وہ شاید توبہ کر لے اور جن کے پیسے سے دھوکے سے کھائیں ان سب کو پیسے واپس کرے اور سارے اس کے شرع تقاضے پورے کرے لیکن آپ حضرات جو لوگوں کے ساتھ پیسوں کا لین دین کرتے ہیں آنکھ بند کر کے پیسہ مت دیا کریں پیسہ دینے سے پہلے کچھ آگے پیچھے معلومات لے لیا کریں تھوڑی بہت انکوائری کر لیا کریں اور اپنی حد تک کوشش کریں کہ ہاں اس نے کوئی ایسے ماضی میں کام اچھے کیے ہیں تب آدمی مت کرتا ہے پھر بھی اگر خدا نہ قدر دھوکہ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اب کوشش ہی کر سکتے کہ اپنے آپ کو بچائیں کول چلیں شر خطا یا کرتا کرا چیز میرا سوال آج امان سے یہ تھا یہ جو گٹکے وغیرہ کام کرتے ہیں گٹکے کا تمباکو کا جی ایم اس کا کاروبار کرنا کیسا دعاؤں کی طرف درخواست اللہ وبرکات رحمۃ اللہ وبرکات دیکھیں ناجائز چیز کا کاروبار کرنا ناجائز اور جائز چیز کا کاروبار کرنا جائز اب وہ جو چیز بیچ رہا ہے وہ کیا کر کے بیچ رہا ہے کیا بول کے بیچ رہا ہے اس میں دھوکہ دے رہا ہے نہیں دے رہا اگر دے رہا اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ دودھ ہے دودھ کے اندر اس نے مطلب کہ یہ اس پیالے کے اندر میں نے سمجھیں کہ 25% پانی ہے 75% دودھ ہے تو اگر کہہ کے دیتا ہے کہ یہ اس میں پچیس پانی ملا ہوا لے لیں تو ڈیفینےٹلی جس نے لیا ہے اگر جو اس نے دودھ میں پانی ملا ہوا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ پانی کتنا ملا ہوا ہے کتنا نہیں ہے تو وہ صحیح کہہ رہا ہے وہ لینے والا بھی صحیح ہے دینے والا بھی صحیح ہے اگر کوئی دھوکہ دے رہا جھوٹ بولا ہے جھوٹ بول رہا ہے فریب کر رہا ہے تو ٹھیک اس کو اس کے حساب سے دیکھا جائے گا تو اب یہ گٹکے اور یہ چیزیں بیچنے والے کیا بول کے بیچتے ہیں یہ دیکھا جائے گا اچھا دھوکا دیتے ہیں تو روکا کیسے یہ بھی تو ذرا یہ مشورہ دیجیے السلام علیکم اللہ وبرکاتہ دوبارہ چلائیں کیا گیا دھوکہ دھوکا کس سے کہتے ہیں دھوکا دینے والوں کو روکا کیسے جائے دھوکا دینے والوں کو روکا کیسے جائے دھوکا دینے والوں کو روکنے کے لیے ڈیفنیٹلی آپ اپنے اندر سمجھ اور ایک سینس پیدا کریں اور لالچ میں نہ عموماً جو دھوکا کھاتا ہے نا اس میں ایک فیکٹر اس کا لالچ ہے آپ کی لالچ آپ کو دھوکا کھلا دیتی ہے یا آپ کی کم علمی بھی آپ کو دھوکا کھلا دیتی ہے تو نہجربے کاری, کاری آپ کو دھوکا کھلاتا ہے تھوڑا تجربہ یا تجربے کار لوگوں کو ساتھ رکھیں جلد بازی کی وجہ سے بھی بندہ دھوکا کھا جاتا ہے لالچ بھی دھوکہ کھایا ہے دھوکا کھا لالچ میں آدمی دھوکا کھا جاتا ہے تو اپنے اندر یہ چیزوں ختم کرے تو انشاءاللہ سامنے والا دیکھے نا نرم دیوار ہوگی ہی پین جائے گی اگر دیوار سخت ہوگی تو اس میں پین نہیں جائے گی تو عموماً اس طرح جو سمجھدار قسم کے لوگ کیونکہ معاشرے میں سارے لوگ تو دھوکا کھا نہیں رہے کچھ تو ہیں جو اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائے کول چلائیں میرا نام محمد عثمان ہے اور میں ملتان مدینت اللیا سے عرض کر رہا ہوں نگرانی صوبہ کی بارگاہ میں میں ایک اسٹوری یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائی اسلام آباد میں نا ٹیکسی ڈرائیور تھے تو وہ فیض آباد ٹرمینل سے جا رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے ایک پروفیسر لیکچرار ان کے بکول انہوں نے جو بتایا وہ ملا تو ان کی ٹانگ فریکچر تھی بھائی نے سو آپ ان سے گھر چھوڑنے کا کہا تو وہ چلے گئے فیملی ممبر وغیرہ کا پوچھا انہوں نے تو بھائی نے میرا بھی بتایا بھی میرا ایک بھائی فارمیسی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہے کچھ دنوں بعد کی کال آئی پروفیسر کی انہوں نے کہا بھی میں آپ کے ساتھ ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں آپ نے میرے ساتھ نیکی کی تھی انہوں نے کہا بھی آپ ابو سے بات کریں ابو کا نمبر دے دیا انہوں نے ابو سے بات کی آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ نیکی کی تھی اور میں بھی آپ کے ساتھ ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں آپ کا جو بیٹا فارمیسی کر رہا ہے اس کو میں سکسٹین اسکیل میں نا جاب دلواؤں گا انہوں نے کہا بھی اس کے لیے آپ کو ڈپلوما وغیرہ بنوانا پڑے گا ایسے ایسے پروسیجر وغیرہ انہوں نے تو پروسیجر کے لیے اتنے اتنے پیسے لگیں گے انہوں نے پہلے تقریباً آٹھ ہزار روپے لیے دوبارہ کال کی انہوں نے کلمے کی قسم کھائی بھائی اللہ محمد رسول اللہ میں کلمے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو جاب دلواؤں گا انہوں نے کسم کھا کے پھر دوبارہ دس ہزار روپے لیے والی صاحب نے بولا بھی اگر کلمے کی قسم پہ تو جتنے مانگے گا میں دیتا جاؤں گا اس طرح میں سترہ ہزار روپے ہم چلیے لیکن اس کے بعد آج تک میں اس کا کوئی پتا چلا ہے کہاں پہ آیا کہاں پہ نہیں تو میں یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بہت زبردست ٹاپک اٹھایا ہے اور یہ گدا گری یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے رجحان اس چیز کا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا کہتے ہیں یہ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ آپ کو برکت ہے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے جس طرح شاہ فرمایا کہ معاشرے میں ہر کوئی دھوکا تو نہیں کھا رہا مگر یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ ہر سادہ آدمی کسی نہ کسی انداز سے دھوکا کھا ہی رہا ہے اور وہی والی بات کہ مطلب کہ پیکٹ میں بتایا کچھ جا رہا ہے اسے مل کچھ رہا ہے کوانٹٹی کچھ لکھی ہوئی ہے مل کچھ رہی ہے کوالٹی کچھ لکھی ہوئی ہے مل کچھ رہی ہے جی ریٹ کچھ بتایا جا رہا ہے جی, جی جی اور اس ریٹ کے مقابلے میں جو چیز دی جا رہی ہے اس کی کیفیت کچھ ہو رہی کسی نہ کسی انداز سے معاشرتی طور پر یہ زہر اس طرح سے گھل چکا ہے میں کہوں نا کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے گویا کہ ہر آدمی فریب کا شکار ہو رہا ہے مبالغہ کروں تو یہ غلط نہ ہوگا یہ سب یہ کیفیت ہے اس وقت اس, اس میں بالخصوص انہوں نے جو بات کی کہ ایک تو قسم اٹھائی اور پھر قسم اٹھا کر کے جو ہے وہ ان سے مزید جو ہے وہ مال بٹورا یہ تو اور شدید اور خطرناک بات ہے نا کہ آپ کسی کو اللہ سبارک وطالعہ کا نام لے کے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے آپ کسی کو فریب دے رہے ہیں کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں کسی کا مال بٹور رہے ہیں کسی کو لوٹ رہے ہیں یہ تو اور خطرناک ایک تو دھوکہ پھر دوسرا اللہ سے و تعالی کا نام لے کر کے دھوکا دینا یہ تو اور شدید اور سخت بات یہ بھی معاشرے کا ایک انتہائی جسے کہنا چاہیے نا کہ پست پہلو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بالعموم اس طرح کے لوگ اسی طرح کی کیفیت اختیار کرتے ہیں وہ اللہ رسول پاک کی بات پنجتن پاک کا نام لے یعنی جس کی جیسی عقیدت ہے کہ نا جسے ہماری دکان پر غوث پاک کا ٹکڑا لگا ہوا ہے ان کو محسوس ہوگا کہ یہ غوث پاک سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تو اب اس کا دھوکہ دینے کا انداز بھی اسی قسم کا ہوا کہ ہر دوسری تیسری بات میں وہ حوثیت ماں کا ایسا تذکرہ کرے گا کہ بندہ لے گا یار ٹھیک ہے تو بس ایسا بھی ہوا ہے یہ بہت کولیفائٹ قسم کے انہوں نے اپنے کام میں بڑی مہارت حاصل کی اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے فرمایا من گشانہ فلائی سا اللہ یعنی جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں مفتی احمد یا خن رحمت اللہ تعالی علیہ گشانا کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں ضمیر متقلم سے مراد سارے مسلمان ہیں یا اہل عرب یا اہل مدینہ یعنی جس نے مسلمانوں کو یا اہل عرب کو اہل مدینہ کو دھوکہ دیا وہ ہماری جماعت سے نہیں حضرت علامہ عبدالروف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی جس کسی چیز کی اصلی حالت کو پوشیدہ رکھنا دھوکا ہے. یعنی کسی چیز کی اصلی, اصلی حالت, حالت کو چھپانا پوشیدہ رکھنا یہ دھوکہ ہے تیسری صدی ہجری کے جلیل القدم محدث فقیر اور کثیر کتابوں کے مصنف حضرت سیدنا ابراہیم بن اسحاق بغدادی حربی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں یعنی دھوکا یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو ظاہر کرے اور اس کے خلاف یعنی حقیقت کو چھپائے یا کوئی بات کہے اور اس کے خلاف یعنی حقیقت بات کو چھپائے مثلا کسی عیب دار چیز کو اس کا عیب چھپا کر بیچنا جالی یا ملاوٹ والی چیز کو اصلی اور خالص کے کر بیچنا وغیرہ یہ اس کو اس طرح لیا یہاں تو گوشت بیچنے والا بھی دھوکہ دیتا ہے گوشت ایسا پانی بیچنے والا میں آپ دیکھیے گوشت تو گوشت تو پانی بدقسمتی है. ایک تو ہمارے وطن میں پانی نہیں رائٹ right? اچھا پانی نہیں ہے برتی کیا نہ کرتے کہ تحت پانی خریدنا پڑ رہا ہے منرل واٹر کے نام پر جو منرل واٹر ہے اس میں منرل نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور آپ اندازہ کریں کہ مطلب اللہ اکبر کبیرہ اس کی بھی پراپر ریپورٹ اب آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں کہ ہمارے وطن میں فار ایگزامپل کہ ایک سو کمپنیز ہیں جو منرل واٹر کا کام کر رہی ہیں اس میں نائنٹی فائیو کمپنیز ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے دودھ کا پچھلے دن آیا وہ سمجھ نہیں آتی کیا ہوگا اللہ ہمارے حال پر رہیں فرمائے حل حل حل پر. بس میں ایک سناتا ہوں جو اپنے لیے پسند کر... مسلمان مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا سبحان ہے دھوکہ دینے والوں جھوٹ بولنے والوں فریب کرنے والوں فراڈ کرنے والوں کیا تم پسند کرو گے کہ تمہیں کوئی اس طرح کی چیز دے دے جو تم دیتے ہو نہیں اب بچو گے تو پھر کیوں مسلمانوں کے ساتھ کیوں بلکہ دھوکہ دینا تو کافر کو بھی جائز نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو آپ کیسے دھوکہ دے دیتے میری تو سمجھ میں نہیں آتا ایک, ایک ایک اور پہلو آپ کی خدمت کروں یہ بھی یہ میں ہمارے سامنے مشاہدہ ہوا کہ ایک قصبے میں خالص چیز کہاں ملے گی مجھے کہتے ہوئے حیا آ رہی ہے مگر ہم سب کے لیے غور کا مقام ہے اس قصبے میں یہ مشہور ہے کہ اگر خالص سودا آپ کو لینا نا تو ایک غیر مسلم ہے اس کے پاس جاؤ گے تو آپ کو خالص سودا ملے گا جبکہ اس ملک میں اس شہر میں کتنے مسلمان ہوں گے مگر اللہ اکبر قبیلہ اتقدر مشہوری کی کیفیت ہو گئی ہے تو ہمیں سمجھنے کی اللہ ہمارے حال پر اللہ ہمارے حال پر ہیں فرمائے اور یہ پیسے کی لالچ اور پتہ نہیں طرح طرح کے لالچوں نے ہمیں اندھا کر دیا ہے اور آخرت کی سوچ ختم ہو گئی دنیا میں بھی عزت نہیں رہتی ہے دھوکے باس کی دنیا میں کیا عزت ہے ایک بار دھوکا دے کر نکل جاتا ہے بعد میں کوئی سے تھوڑی چلیں کال چلائیں جی صاحب میں عمران کے ساتھ کراچی سے بات کر رہا ہوں آپ نے جسے ابھی بتایا کہ پیدائش ہوتی ہے بچوں کی ان کو وارڈ میں ڈال دیتے ہیں نرسری بہت ابھی دو مہینے پہلے میری بنائی ہوئی بچے کی تو اس ہاسپٹل میں جس سے لوگ تھے سب کے سب کے بچے صبح دس پہلے اس کے ساتھ نرسری میں ڈال دی پندرہ دن کسی بیس دن بچہ مارا اور میرا بھی بچہ تقریباً سات دن تک رہا وہاں تو یہ لوگ ڈاکٹر جی پیسے بناتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کو ہے جو اللہ تعالیٰ عام پہلو بہت بڑا پہلو ہے لیکن میں آپ کو ہوں اس میں ہمارے جو ڈاکٹروں کی مجلس اور ڈاکٹروں سے جو ہماری بات ہوتی ہے اس میں ہمارے ساتھ بہت اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں یہ بھی ان باتوں کو بہت نوٹس لے رہے ہیں اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میں ایک بار پھر مدنی چینل اور یہ کیونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے شاید تعداد دیکھتی سنتی ہے تو میں آپ کو یہ عرض کروں جو ڈاکٹر اگر ہیں یا میڈیکل سے متعلق ہیں پلیز اپنے اندر کوئی خوف خدا والے ایماندار قسم کے لوگوں کا کوئی ایسا آپ شعبہ بنائیں اگر ہے تو اس کو فعال کریں کہ جو اس طرح غیر ضروری طور پر مریضوں کو تنگ کرتے ہیں اور حاجت نہیں ہوتی پھر بھی ان کے ساتھ علاج کا ایسا معاملہ کرتے کہ ان کا بل زیادہ بن جاتا ہے پریشانی بڑھ جاتی ہے جالی ادویات کے ذریعے اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے جو دھوکہ فریب اور آپ کے جو ایک آت ہے اس آت سے بالکل ہٹ کر وہ میڈیکل کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام میڈیکل سے تعلق رکھنے والوں سے جو بڑے بڑے نام بھی جس کو ہم کہلاتے ہیں میں تو سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بھی یہ کام ہے اگر آپ کر گئے تو کیا پتا کہ سرکار کی بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ نصیب ہو جائے اللہ آقا اللہ راضی اللہ ہو جائے اللہ اور اللہ, اللہ, اللہ تعالی راضی اللہ ہو جائے اور آپ کا یہ عمل قبول ہو جائے کہ میرے اس بندے نے اس غب کے شعبے میں اس میڈیکل کے شعبے میں جہاں پر بچہ بچہ بڑا بڑا برا برا عورت عورت یہ مطلب متعلق ہیں اس نے اس میں کام کیا اور جو دھوکہ دیتے تھے فریب کرتے تھے اور اس طرح مطلب کہ پیدائشی بچوں کے ساتھ عجیب و غریب معاملات ہو جاتے ہیں اب کیا کرے گا گھر کا فرد جب تو کہہ دے کہ نینی بچے کا تو وہ ہے تو یو ہے تو یوں ہے تو جب وہ پانچ دن کے بعد جب نکلے گا تو اتنے بڑے وارڈ کی پرچی ہوگی تو میڈیکل کی پرچی ہوگی دوائیوں کی پرچی ہوگی دینے دینے اس کے اندر وہ تو جان بچانے کے لیے تو ہاتھ پر ہاتھ کے بیٹھا ہوا ہے قرضہ لیتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے یہ سارے حالات پیدا ہوتے ہیں تو آپ کچھ کریں میرے وہ درد مند ڈاکٹر میں آشکا نے رسول سرز کرتا ہوں درد مندوں سے اور ہیں ملتے بھی ہیں ایسا نہیں کہ اس میڈیکل شعبے کے اندر اس لوگ نہیں ہیں اور واقعی اچھی تعداد میں بھی ہیں آپ چاہیں گے کریں گے اور اس کے لیے فل پروف ارینجمنٹ کریں فل پروف ارینجمنٹ کریں اور پبلک کو آپ یہ بات یقین دلائیں کہ اب آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا چاہے کوئی سی بھی ہاسپٹل ہے پرائیویٹ ہے یا گورنمنٹ ہے یا سیمی گورنمنٹ ہے ہر جگہ یہ کام ہو سکتا ہے اور لوگوں کو راحت و سکون دینے کی کوئی صورت آپ بنائیے براہ کرم بنائیے اور دعائیں لیجئے یقین مانیے ایک ایک مریض کی دعا آپ کا بیرا پار کرتے چلی جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ اسی طرح جو بھی اس طرح کے دھوکے دیتے ہیں فریب کاریاں کرتے ہیں گورنمنٹ کے ڈپارمنٹ بنے ہوئے ہیں ان ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا حقیقی خوف عطا کرے اور جو ایماندار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اللہ ان کے مددگار پیدا کرے اور وہ مل جل کر اس طرح کے نظام کو لے کر چلیں اور رشوتوں کو دروازہ بند کریں اور اس طرح دھوکہ دینے والے پبلک کلی جو بالکل دھوکہ دیتے ہیں کھانے پینے میں بالخصوص پہننے اورنے میں جو دھوکے دیتے ہیں خدا را ان کو روکیں ہر طرح کے دھوکے پر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری پابندیاں لگ جائیں گی علیہ علیہ علیہ حبیب ہمارے سوال, سوال ہے یہ سنی بہن کا سوال ہے کھانے والے سے کہ کچھ لوگ جو جی ہے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فلان دربار سے آئے ہیں فلان دربار سے آئے ہیں اتنے پیسے دے دو ورنہ تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے آپ کیا فرما دربار والے نے کبھی کسی کو ستیہ ناس کی بد دعا نہیں دی دربار کا درباری بن کر ہی آنا ہے ایسا کوئی درباری نہیں ہوتے ان کی ایسا جملہ ہی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ دھوکے باز قسم کے لوگ ہیں اللہ والوں نے کبھی کسی کو بربادی کی بد دائیں دی ہیں اللہ والے تو برباد لوگوں کو آباد کرنے آتے تھے وہ, وہ ایسا نہیں کرتے تھے یہ غلط ہو رہا ہے عشاء کی اذان ہو رہی ہے عالمی مدیمت کا فیدان مدینہ میں آئیے چلتے امیر سنت کی طرف